سید ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی نے فرمایا میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرتا ہے میں بھی اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں اگر وہ میرے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے تو یہ بھی اسی کے لیے ہے اور اگر وہ برا گمان رکھتا ہے تو یہ بھی اسی کے لیے ہی ہے حدیث نمبر انتیس مسلم احمد